آئے گا اور پھر پر رد مشق بغیر مشق جگتا ہے بغیر دلیل کے امینا سے میجا جفل بغیر من بغیر دلیل کے کہتا ہے کہ نہیں اور سے اس کی کر پہنچ سکتا ہے تمہارا کیا دلیل ہے اور تفریف دیا اور پھر مشک کو ڈانٹ زجل اور پھر دلیل یا کلا کہ دیکھو میں نے ہی پیدا کی ہے تجھ کو وطرل ارض آمزت فیضان زلہ الما تحت احتزت وربت میں می برساؤں تو زمین خوش ہو جاتی ہے کس نے برسایا پانی میں نے ہی برسایا احتزت او حدیث میں ہے احتجا عرش الرحمان نموت سا دن نے لوگ اس کا غلط معنی کرتے ہیں ہل گیا آش. ہل گیا نہیں احترزہ خوش ہو گیا وہ مقام خوش ہو گیا جب حضرت شاہ شروع وہاں پہنچ گیا احترض کا من ہے خوش ہونا تو لوگوں نے جنجال بنائے اور پھر قیامت کے اور پھر زجرے مجھ سے نمبر آٹھ میں او من سے جاج الرفی اللہ ہے بغیر علم باز لوگوں میں سے وہ ہیں جو جگتے ہیں توحید میں بغیر علم بغیر عقل کے کوئی عقلی دلیل لاؤ تم جو کہتے ہو کہ یہ ذمہ دار ہے تو تمہارا عقل یہ مانتا ہے کہ جس سے جان نکلی ہے اور جو خاک میں چھپا ہوا ہے وہ انداز کر سکتا ہے تمہارے پاس عقلی دلیل نہیں ہے اولا ہودن اور نہیں ان کے پاس اللہ کا امر ہودن دلیل واہی